السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مرکزی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 من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن يا الذین اذا دعاكم اذا دعاكم لما گزشتہ جمع رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے مقام اور آپ کی شان کے تعلق سے کچھ گزارشات پیش کی گئی تھیں آج یہ بتانا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر آپ کا مقام اور آپ کا شان جس حد تک بھی بیان ہو محض ناقص ہے اور ادھورا ہے آپ کی جو شان ہے اور جو آپ کا مقام ہے اس کی تکمیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ہوگی خود اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے کی جو حکمت بیان کی ہے وہ آپ کی اطاعت ہی ہے کیونکہ آپ کا شان اور مقام اس عرب کے جاہلی معاشرے میں مسلم تھا اس گئے گزرے دور میں دنیا آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا کرتی تھی تو مقام تو آپ کا ثابت ہی تھا پھر یہ بےست کا کیا مقصد ہے کہ یہ مقام اور شان بیان کرنے والے آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کے دشمن ہو گئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بے کا مقصد کچھ اور ہے اور وہ قرآن نے بیان کیا ہے ما ارسلنا من رسول الا اللَّهِ ہم جو بھی رسول بھیجتے ہیں جس علاقے یا خطے میں رسالت قائم کرتے ہیں تو اس کی مقصدیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے رسول کی اطاعت کی جائے دنیا کے سارے نظاموں سے کنارہ کشی اختیار کر کے اور اپنی پسند اور خواہشات کا بھی گلا گھونٹ کر صرف اور صرف ہمارے رسول کی اطاعت کی جائے یہ رسالت کی تشکیل کا سب سے اہم مقصد دو حیثیتیں ہوئیں ایک آپ کی ذات اور دوسرا آپ کی بات یہ دونوں لازم ملزوم ہیں کہ یوں کہہ لیجئے کہ آپ کو مانا جائے آپ کی شان کو مانا جائے اور آپ کے فرمان اور آپ کی ہر بات کو مانا جائے اس طرح جو بیشت کا مقصد ہے اس کا صحیح فہم انسان کو حاصل ہوگا اور اس کی صحیح معنی میں تکمیل ہوگی ایک شخص آپ کی بات کو مانتا ہے لیکن آپ کے مقام کو نہیں مانتا وہ اس امتحان میں ناکام ہے اور ایک شخص آپ کے مقام کو مانتا ہے لیکن آپ کی بات کو نہیں مانتا وہ بھی صفر اور ناکام ہے اور کامیاب وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بھی مانیں اور آپ کے فرمان اور آپ کی ہر بات کو بھی تسلیم کرے اور قبول کرے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ واجب اطاعت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کوئی نہیں اور یہ مقام آپ کا سب سے منفرد ہے میتول فقت اللہ کہ جو اس زمین کے تختے پر ہمارے رسول کی اطاعت کرے گا اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی ہے اور جو رسول کی اطاعت نہیں کرے گا چاہے وہ پوری دنیا کا دامن تھام لے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت تک نہیں پہنچ سکتا وہ ناکام اور نامراد ہے نبی علیہ السلام کا یہ وہ مقام ہے جس میں کوئی دوسرا انسان شریک نہیں ہو سکتا اور یہ آپ کا منفرد مقام ہے اور یہ بھی الحمد للہ دعوت الحدیث ہے کہ اللہ کے پیار پیغمبر کی اطاعت اللہ کے پیار پیغمبر کی محبت کے تقاضے آپ کی اطاعت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے اور جو شخص یا جو, جو قوم اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت سے گریز کرے گی اسے ایسے خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا جس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں ہے یادین عامی بلّہ وزال رسول ادا لما کم ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر فوری طور پہ لبیک کہو جب بھی تمہیں بلائیں جب بھی تمہارے سامنے اللہ اس کے رسول کا فرمان آ جائے تو فوراً قبول کرو لما یقیک تمہیں یہ بات بتائے دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو پکار ہے اور جو ان کی دعوت ہے وہ تمہاری زندگی اور تمہاری حیات کی ضمانت تمہاری کامیاب زندگی اسی پکار کو قبول کرنے میں ہے دنیا کی حیات طیبہ اسی دعوت پر قائم رہنے میں ہے اور کل جب موت اور فنا کا شکار ہو جاؤ گے تو قبر کی برزخی زندگی اس کی کامیابی بھی اسی دعوت کو قبول کرنے میں ہے اور پھر قیامت قائم ہوگی ایک ایسا عالم ایک ایسا جہاں جو ہمیشہ قائم رہے گا وہاں کی فلاح اور وہاں کی کامیابی بھی اسی دعوت پر موقوف ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو مطلق ہر مقام اور ہر جگہ میں کامیابی کا دامن ہے اور حیات طیبہ اور حیات مرضیہ کا ضامن ہے اس کے برخلاف اگر اللہ کے پیارے بےغمبر کی اطاعت سے گریزا رہو گے پسو پیش کرو گے یا تعویلوں کا باپ کھول کر اللہ کے پیارے بےغمبر کے فرامین کو دھکیلنے کی کوشش کرو گے اور ٹالنے کے لیے بہانہ سازی کرو گے یہ روش اور یہ منحج ایک بڑے بھیانک عذاب کا سبب بن سکتا ہے بین المر وکلب سنو اگر میرے پیارے پیغمبر کی اطاعت نہیں کرو گے اور آپ کے فرامین کو ٹالتے رہو گے تو اللہ تعالی خود تمہارے اور تمہارے دلوں کے بیچ میں آڑ بن جائے گا ایک ایسی رکاوٹ بن جائے گا کہ پھر تمہارے دلوں کو نیکی قبول کرنے کی توفیق ہی نہیں دیکھ پھر تم ہزار کوشش کے باوجود نیکی کا راستہ اور تقوی کا منحج اپنانے سے قاصر رہو گے کیونکہ نیکی کا مصدر انسان کا دل ہے اور دل پر رب کائنات کی موہر لگ چکی ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى بشرنا عليهم كل شيء قبولا ما كانوا يؤمنون الا ان شاء الله الله کی مہر جس دل پہ لگ جائے اس انسان کو سمجھانے کے لیے اور اس مہر کو توڑنے کے لیے اگر آسمانوں کے سارے فرشتے ا جائیں اور زمینوں کے سارے مدفون مردے اپنی قبروں سے اٹھ کر آ جائیں اور کائنات کے ہر ذرے کو زبان دے دی جائے اس انسان کو سمجھانے کے لیے اور اس کی مہر کو توڑنے کے لیے تو یہ سب مل کر بھی اللہ تعالی کی مہر کو نہیں توڑ سکیں گے یہ بڑی ایک بیانک سزا ہے جو اس شخص کو لاحق ہو سکتی ہے جو اللہ کے پیارے بیگمبر کی اطاعت سے گریزا رہتا ہے اور وہ شخص تو اور بڑا مجرم ہے جس کے پاس پیارے بیگمبر کا فرمان آ جائے اور وہ اس کو ٹال دے یہ فرمان میرے مذہب میں نہیں ہے میری برادری میں نہیں ہے یہ میرے آبا اشداد کے طریقے کے خلاف ہے کائنات کا مجرم اعظم ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سینہ تانے کھڑا ہے دن دھاڑے اس دین پر ڈاکہ مارنے والا تو ایسے مجرم انسان کا کیا انجام ہوگا ایک حدیث ارض کرنا چاہتا ہوں کہ پیارے پیگمبر کی ایک ہی بات پر عمل کرنے کا کیا اجر و ثواب ہے اس حدیث کو علماء نے متواتر کہا ہے اس دور کے عظیم محدث شیخ عبد المحسن رحمہ اللہ نے حافظہ اللہ نے اس حدیث کی ایک سو چھپن اسناد ذکر کی ہیں بے شمار صحابہ سے مروی ہے اور تقریباً ہر حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے امیر عمر اس کے راوی ہیں مسعود اس کے راوی ہیں عبد اللہ بن رحم عبداللہ بن عباس امیر معاویت نعمان بن, مشیر، انس بن, مالک، معاز بن جبل ابو حریرا رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سب اس حدیث کے راوی دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پر میدان منا میں قیام کے دوران مسجد خیف میں ایک دن زہر کی نماز پڑھائی اور پھر صحابہ کو خطبہ دیا اس خطبہ سے قبل تمہید یہ حدیث بیان فرمائی جو دعا بھی اور خبر بھی نبد اللہ عمرہ حدیف اگر یہ دعا ہو تو اس کا معنی ہے اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دینا جو میری ایک حدیث کو سن لے اور اگر خبر ہو تو اس کا معنی ہے اللہ رب العزت اس شخص کا چہرہ تر و تازہ کر دے گا جو میری ایک حدیث کو سن لے یہ جملہ خبریہ بھی ہے انشائیہ بھی ہے انشائیہ کی صورت میں دعا ہے کل و نبی مجاب ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے آپ کی دعا یا آپ کی خبر چہرے کا سرور اور چہرے کی نظارت چہرے کی رونق دونوں جہانوں میں دنیا میں اور آخرت میں بڑی عدیم شان دعا ہے دنیا میں چہروں کا سرور اور نوارت حاصل ہو اس شخص کو جو میری حدیث سنتا ہے در حقیقت یہ دعا دلوں کی راحت کی دعا ہے ایک انسان کا دل اگر آسودہ ہو خوش ہو تو اس کا چہرہ پر رونق ہوتا ہے اور اگر دل ناراض ہو رنجش ہو کسی قسم کی تنگی ہو تو اس کی اثرات چہرے پر نمایاں ہوتے اے اللہ اس شخص کو خوش کر دے اس کے دل کو شاد و آباد کر دے اور اس کے چہرے کو پر رونق کر دے جو ہماری حدیث کو سنتا ہے اور یہ نوارت اور یہ خوشی اور یہ سرور قیامت کے دن بھی کہ قیامت کے دن بھی اس کا چہرہ در و ہو اور یہ بات معلوم ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں چہرے دو ہی قسم کے ہوں گے یو مطبیت تو بجوت تو کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے ان پر ضلعت اور گرد و غبار کی تہ جمی ہوں گی بس یہ دو ہی قسمیں ہیں روشن چہرے جنتی ہیں اور سیاہ چہرے والے جہنمی ہی ہیں تو اللہ کے پیارے پیغمبر کی یہ خبر اور یہ دعا کہ قیامت کے دن بھی چہروں کو روشن فرما دینا اور چہروں کی نظرت اور سرور عطا فرما دینا کہ جنت کے داخلے کی نوید ہے اور بشارت اور پھر ایک انسان جنت میں داخل ہو کر جو جو جنت کی نیندیں استعمال کرے گا اس کے چہرے کا نور بڑھتا جائے گا اور سب سے بڑی نعمت اللہ کے دیدار کی جب بھی انہیں جنت کو حاصل ہوگا ان کا نور بڑھ جائے گا تو پھر یہ دعا کس چیز کی ہے جنت کے داخلے کی فی کو نظرت النعیم آپ ان کے چہروں میں جنت کی نعمتوں کی نظرت اور تروتازگی پہچانیں گے جوں جو جنت کے نعمتیں استعمال کریں گے ان کے چہرے کی رونق بڑھتی جائے گی یہ بڑی عدیم اور شان دعا دنیا کی فلاح آخرت کی فلاح سمع منہ حدیث جو ہماری ایک حدیث سن لے حدیث کے سماع کا شوق حدیث کو سننے کا شوق اور ایک حدیث کے لفا دے سمے امینی کلے متن مجھ سے ایک لفظ سن لے ایک لفظ بعض اوقات ایک صحابی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا اور اس کا سوال یہ ہوتا کہ یہ چیز حلال ہے آفماتے کہ نعم ہاں یہ پوری حدیث ہے جو ایک لفظ پر مشتمل فرماتے ہیں کہ لا نہیں یہ پوری حدیث ہے جو ایک کلمے پر مشتمل ہے تو مجھ سے ایک لفظ سن لے ایک کلمہ ہی سن لے یہ دعا اس کے لیے بھی ہے اور پھر صرف سنے نہیں بلکہ فحافظہ ہو اس کو یاد کر لیں وہ سماج جو ہے سرسری نہ ہو پوری توجہ کے ساتھ ہو یکسوئی کے ساتھ ہو خشیت قلبی رقط قلبی کے ساتھ ہو وہی سماع کامیاب ہے جس سماع میں خوشخبیاں ہوں اور ایک مقرر ہنسانے کی کوشش کرے یہ لہو و لعب ہے جو سماع کے مقاصد کے خلاف ہے سارا دور نعرے بازی پر ہو یہ طوفان بدتمیزی اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث کی سماع کے ادب کے خلاف ہے صحابہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے فراہمی سنتے رونگے کھڑے ہو جاتے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اپنے چہرے جھکا لیتے اور چھپ چھپ کر روتے یہ سماع کا ادب ہے ایسا سماع ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفظ کی توفیق اور برکت بھی ہوگی اسے یاد کر لے اسے محفوظ کر لے اپنے قلب و دماغ میں یا اپنے دفتر میں لکھ لے اس کا لفظ یاد کر لے یا اس کا معنی یاد کر لے اور حفاظت عمل کے ساتھ بھی ہوتی ہے محدثین کرام نے ذخیرہ حدیث کی حفاظت کی ہے عمل کے ساتھ ایک حدیث سن لیتے جب تک اس پر عمل نہ ہوتا اسے محفوظ تصور نہ کرتے اور جب عمل ہو جاتا تب یہ حدیث محفوظ ہوگی اب اس کا بلانا ممکن نہیں ہے تو اس حفاظت میں قلب و دماغ کی حفاظت بھی ہے عمل بھی ہے اور ایک حدیث میں وبا ہو کے الفاظ ہیں کہ اس کو سمجھ بھی لیں کیونکہ دین کی حقیقت سچے فہم پر قائم صحیح فہم پر قائم ہے, ہے تبھی تو رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے منجور دلہ خیر فتح دین کہ اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما ارادہ فرمالے تو اسے کیا دیتا ہے اس کے پاس دینے کو بہت کچھ ہے ساری دنیا اس کی ہے ساری کائنات اس کی ہے وہ سارے خزانوں کا مالک ہے وہ ان تعداد مطالعہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو ساری کائنات مل کر تو شمار نہیں کر سکو گے بہت کچھ عطا کرنے کو ہے مگر جس کے ساتھ وہ خیر کا فیصلہ فرما لے اسے کیا دیتا ہے جو فقر حفی الدین اللہ اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے اور دین کی فقہ دیتا ہے وہ دین جو اللہ کا نور ہے اللہ اس نور سے اس کے قلب و دماغ کو بھر دیتا ہے اس کی زبان پاد اللہ اور قال الرسول کی ترجمان بن جاتی ہے یہ علم نافع اس کو عطا ہوتا ہے کوشل دین فہم کا نام جس سے بیشتر لوگ آری اور خالی لگاؤ ہے دین کے ساتھ مگر جذبات کی حد تک دین کا فہم نہیں بس نبی کو مانو نبی کو مانو اگر کہیں کہ نبی کی مانو اس سے گریز کریں نبی کی ذات نبی کی ذات بھائی ٹھیک ہے لیکن نبی کی بات اس سے گریز کریں اللہ تعالیٰ کی بہن جو بڑے شان و وقار کے ساتھ اللہ کے عرش سے اترتی ہے جبریل امین کے ذریعے اور ملائکہ کی کتاروں کے ساتھ براہ راست قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو وہی آپ وصول کرتے تو پورا جسم پسینے میں نہا جاتا اور شرابور ہو جاتا اس وحی کو پیش کرتے کفار قریش کے سامنے ڈٹائی سے وہ جواب دے دے کہ افطرا ہے جھوٹ ہے اور یا پھر اس وحی کو بیان کرنے والا مجنو اور نعوذ باللہ پاگل اور یہی وہی یہ کلمہ کو انسان کے پاس آتی ہے تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے رد عمل یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ اللہ کا فرمان ہے قرآن ہے حدیث ہے مگر یہ میرے امام کے مذہب کے خلاف ہے میری برادری کے طور و طریقے کے خلاف ہے میرے پیر و مرشد کی تعلیم کے خلاف ہے یہ ایک انسان کرد عمل ہے اللہ تعالیٰ کی وحی کے مقابلے معنی فہم نہیں ہے اور پیارے بیگمبر کا فرمان ہے کہ میری حدیث کے ساتھ چار طرح کا تعلق ہو سمائے حدیث کا شوق ہو اور سما اس قدر توجہ سے ہو کہ سن کر یاد کر لے عمل کر لے اور پھر اس کو سمجھ لے سمجھ کر عمل کر لے اور چوتھا تعلق یہ ہے افاد کگے پہنچا دے کما سا جس طرح سنیں پوری امانت کے ساتھ کسی کمی بیشی کے خلاف اسے آگے پہنچا دے اور آگے آگے پہنچانے کا فائدہ بیان کیا ربا حامل فکن علا من ہو افقا ہو کہ آگے ضرور پہنچاؤ بعد اوقات جس کو آگے پہنچاؤ گے ہو سکتا ہے وہ دین کا اور حدیث کا بڑا عالم ہو اور تمہیں کوئی علم نافع دے دے اور تمہیں کوئی کام کی بات بتا دے یہ آگے پہنچانے کا فائدہ ہو سکتا ہے یہ حدیث صاف اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے پیارے بہنبر نے حدیث کو فقہ کہا ہے کیونکہ پیچھے تحمل حدیث کا ذکر کہ حدیث کو لیا سنا یاد کیا اور آگے پہنچا دیا اور فرمایا کہ پہنچ سے فقہ کو لے کر آگے پہنچانے والے یعنی حدیث ہی فقہ ہے اور فقہ ہی حدیث ہے ہمارے ہاں جو فقہ کے تعلق سے بہت سے مفروضے قائم ہو چکے ہیں وہ سارے کے سارے مردود ہیں اللہ کے پیار پیغمبر نے ایک صحیح اور سچی فقہ کی تعریف ان چار چیزوں سے کی ہے کہ ایک فقیر کون ہے اور فقہ کس چیز کا نام ہے فقہ چار چیزوں کا نام ہے اور فقیر وہ شخص ہے جو چار بنیادوں پر قائم ہو جائے ایک سماع حدیث کا شوق ہو دوسرا صاہم حدیث حفظ حدیث عمل بالحدیث اور ادائے حدیث نشر حدیث کہ سارے شوق اس کے دل میں گھر گھر جائیں وہ محدث بھی اور فقیر بھی ہے اور جس شخص کی زندگی جس کا منحج حدیث سے الگ ہو جائے وہ فقیر نہیں ہو سکتا اس کا کچھ اور ہی نام رکھا جائے اور حدیث کے آخری الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثن لا يغلو قلب مسلم کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ایک مسلمان کا دل ان تین چیزوں کے تعلق سے دھوگا نہیں کھا سکتا خیانت کا شکار نہیں ہو سکتا یغلو غلط یغ الو سے یوگلو احملہ یغل وغل کا معنی دھوکے کا شکار ہونا کہ کوئی آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے اور آپ اس کے دھوکے میں آ جائیں فرمایا کہ ان تین چیزوں کے تعلق سے ایک مومن دھوکہ کھا ہی نہیں سکتا کتنی اسے کی بصیرت ہوتی ہے اتنی سمجھ ہوتی ہے اور یغل علم اخلاد ان کا معنی ہے ایک مومن کے دل میں ان تین چیزوں کے تعلق سے خیانت آ ہی نہیں سکتی تو وہ تین چیزیں سن لیجئے اور اپنا آپ چیک کیجیے ہم دھوکے میں تو نہیں ہیں ہمارے دلوں میں خیانت تو نہیں ہے اگر دھوکا موجود ہو خیانت موجود ہو تو پھر اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے سرن و توبہ کیجیے رجوع کیجیے اور ان تین چیزوں کو منحجی طور پہ سمجھیں اور صحیح معنی میں قبول کریں نمبر ایک اخلاص العمل الرحم ہر عمل اللہ کے لیے خالص ہونا ریاکاری تو نہیں ہے دکھاوا تو نہیں ہے ریاکاری کے تعلق سے ایک مومن کا دل دھوکہ نہیں کھا سکتا وہ جو بھی عمل کرے گا اللہ کے لیے خالص ہوگا اس کے دل میں اس تعلق سے خیانت آ ہی نہیں سکتی اور ظاہر ہے کہ ہر نیکی قبولیت اخلاص پر قائم ایک بندہ اگر ریاکار ہو نیک امال انجام دے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے تو عمل مردود ہے ان نمل امال و بن یاد وہ انسان جو بھی عمل کرے اسے کیا ملے گا جو اس کی نیت ہوگی نیت اگر اللہ کی رضا ہوگی تو اللہ راضی ہوگا اور نیت اگر دنیا کو خوش کرنا ہو دنیا والوں کو دکھانا ہو تو دنیا راضی ہو یا نہ ہو عند اللہ حمل مردود ہے اور کل جب قیامت قائم ہوگی حشر کے میدان میں اس عمل کی کوئی قیمت نہ ہوگی اور کوئی پذیرائی نہ ہوگی اور دوسری چیز مناسا تو امتحم کہ مسلمانوں کے امام ہیں حکام ہیں ان کی خیر خواہی ایک مومن کا دل اپنے حکام کی خیر خواہی کے تعلق سے دھوکہ کھا ہی نہیں سکتا وہ خیر خواہ ہوں گے اپنے حکام کی کامیابی کے لیے وہ دعائیں کریں گے ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کریں گے ان میں اگر کوئی منہج کی خرابی ہو تو ان کی کوشش یہ نہیں ہوگی کہ اس کی ٹانگیں کھینچ کر اسے اقتدار سے اتاروں اور خود اس تخت پر متمکن ہو جاؤں نہیں وہ دعائیں کریں گے قاضی قادی فضائی یاد اور امام احمد بن حنبل ان دونوں کا قول مروی ہے کہ لو کانتاب نہ جائے تو حال امیر لوں میں اگر مجھے پتہ ہو کہ میری فلاں دعا قبول ہوگی فلاں وقت دعا قبول ہوگی تو وہ دعا میں اپنے امیر المومنین کو دے دوں گا امام احمد حمبل فرما رہے ہیں وہ امیر المومنین جو ان کی بشت پر کوڑے مار رہے تھے انہیں پابندے سلاسل کر رہے تھے اور قید خانے میں جھونک دیا اور کئی موقع ایسے آئے کہ ان کا بدن لہو لحان ہو گیا ایسی قوت والی ضرب سے کوڑے مارے جاتے کہ ہاتھیوں کو کوڑا مارا گیا بل بلا کے دوڑ پڑا اور کوڑے کھاتے کھاتے بے ہوش ہو جاتے لیکن منحج سنیے اگر مجھے دعائیں مستجاب مل جائے تو میں وہ امیر المامن کو دے دوں گا یہ خیر خواہی ہے وقت کا حاکم اگر برا ہے تو اس کی ہدایت کی دعا کرو اس کو تبدیل کرنے کے لیے فتنہ کھڑا نہ کرو اور وقت کے حاکم میں کوئی برائی ہو تو برسرے ممبر اسٹیجوں پر کھڑے ہو کر اس پر چرا نہ کرو اس پر تنقید نہ کرو بلکہ اللہ کے پیارے بے کی حدیث ہے جس کا معنی یہ ہے اگر کسی شخص نے اپنے حاکم کو کوئی نصیحت دینی ہے تو اس کا بادو پکڑ لے اسے خلوت میں لے جائے اور تنہائی میں لے جا کر نصیحت دے نہ یہ کہ اسٹیجوں پر کھڑے ہو کر چوکوں چراہوں پر کھڑے ہو کر اپنے حاکم کو دلکارے یہ بات فتنے کا موجب ہوگی اور پیارے بے کی حدیث ہے ایک انسان اگر مومن ہے تو اس تعلق سے اس کے دل میں خیانت آ ہی نہیں سکتی اور کوئی بڑے بڑا لیڈر اس کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتا اور تیسری چیز بلزوب جماعت المسلمین جماعت المسلمین کو لازم پکڑ لینا مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ لینا مسلمانوں کی جماعت سے مراد کیا ہے مسلمان جو کلمہ گو ہیں منہ جو پر قائم ہیں عقیدہ والے ہیں اعمال صالحہ کی پابندی کرنے والے اگر خلافت عزما اور امامت قبرا ہو تو وہ جماعت المسلمین جماعت المسلمین کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی کون میں بیٹھ کر ایک جماعت بنا لو اس کا نام جماعت المسلمین رکھ لو خود اس کے امیر بن جاؤ اور اس حدیث کو اپنی جماعت پر چسبہ کرنا شروع کر دو کہ یہ وہ جماعت یہ معنی نہیں ہے اور نہ ایسی جماعت جماعت المسلمین ہونے کا حق رکھتی ہے یہ محض چہل کی اساس ہے محض جہالت ہے امامت گبراہ ہو تو وہ جماعت المسلمین ہے امامت گبراہ نہ ہو تو ہر محلے میں مسلمان موجود ہے وہ اپنے محلے کی ایک جماعت ہے چھوٹی ہو بڑی ہو ان کے ساتھ رہو ان کی خیر خواہی کرو کہ فرمائیں تو ان کے ساتھ رہنے ان کی خیر خواہی کرنے ان میں شامل ہونے اور ملنے جلنے کا فائدہ یہ ہے مسلمانوں کی دعائیں جو ہیں وہ ایک بندے کو چاروں طرف سے حاصل ہوتی ہیں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے دعائیں آ رہی ہیں اور اس کو نصیب ہو رہی ہیں کچھ لوگ الگ ہو جاتے ہیں کٹ کے بیٹھ جاتے ہیں مسجد کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے آپ کو اگلے کھول سمجھتے ہیں حالانکہ دنیا کے بڑے احمق انسان ہیں کہ مسلمانوں کی جماعت سے کٹ کر ان کے سے محروم ہو کر الگ تھلگ ہو کر بیٹھ چکا ہے مسیح سے ناراض لوگوں سے ناراض الگ کٹ کے بیٹھے اپنے آپ کو عقل خور سمجھتا ہے اپنے آپ کو فقیر دوران سمجھتا ہے اپنے آپ کو کائنات کا بڑا متقی سمجھتا ہے اور دنیا کو حقیر کیڑے مکوڑے کر جانتا ہے حالانکہ یہ دنیا کا احمق انسان ہے اللہ کے پیارے کی حدیث ہے مسلمانوں کی جماعت کو جنازہ بھی ملیں گی ملاقاتیں ہوں گی السلام علیکم ایک دعا ہے مسجد میں آ گئے جماعت سے نماز پڑھی السلام علیکم رحمتہ اللہ دائیں آپ نے الفاظ کہے یہ الفاظ آپ کے دائیں طرف تمام نمازیوں کو حاصل ہوگی بائیں طرف منہ کر کے کہا السلام علیکم رحمت اللہ بائیں طرف کے نمازی آگے ایمان جماعت کو یہ دعا مل گئی پیچھے سے دعائیں ہی دعائیں دعا ملیں گی دائیں بائیں سے دعائیں ہی دعائیں دعا حاصل ہوگی یہ معنی مسلمانوں کی جماعت کے لزوم کا ہے وہ شخص جو کٹ کر بیٹھ جاتا ہے محلے داری بھی چھوڑ دیتا ہے مسجد کو بھی خیر بات کہہ دیتا ہے وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کس حدیث سے آشنا نہیں ہے اور وہ تو حقیقت اس کے دل میں خیانت اور دھوکا کسی اعتبار سے داخل ہو چکا ہے اگر وہ دھوکہ کسی انسان نے پیدا کیا تو بھی مضموم ہے اور اگر وہ دھوکہ شیطان نے پیدا کیا تو بھی مضموم ہے حدیث بھی الحمد للہ پوری ہوئی ایک حدیث سننے کا شرف ایک حدیث ایک کلمہ ایک لفظ سننے کا شرف کتنی عظیم و شان دولتیں حاصل ہو رہی ہے کتنا عظیم فہم حاصل ہو رہے اور کتنی عظیم فقہ حاصل ہو رہی ہے کیا ادر و سما کی ادر و ثواب کی بہتات ہے دنیا بھی منور قبر بھی منور آخر بھی منور ہر عالم کامیاب ہے ہر جہاں کامیاب ہے ایک حدیث سننے والے کے لیے جس کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے اور یہ شوق اس کے اندر گھر کر جائے حدیثوں کو سننے کا شوق جہاں کسی عالم کا درس ہو شوق سے پہنچے آگے بیٹھنے کی کوشش کرے اللہ کے پیارے بیگمبر مجلس کی طرح جس میں آپ درس دے رہے تھے تین لوگ آئے ایک راستہ دیکھتے ہوئے آگے بڑھا کسی کے کندھے پر نہ پھلانگو راستہ اس کو نظر آیا آگے ایک شگاف نظر آیا بڑے پخار اور راہشدگی سے اس شگاف میں آ کر بیٹھ گیا بالکل پیارے بیگمبر کے سامنے دوسرا شرما کے آگے آنے سے پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا اپنے گھر کو روانہ ہو گیا رسول اللہ نے فرمایا کہ تین لوگوں نے یہ کردار اس وقت پیش کیا ہے جو آگے آیا فرمایا کہ ام اللہ ابا آبا اللہ جو آگے بڑھا آگے بیٹھا اس کی خواہش تھی کہ مترس کے خطیب کے بالکل قریب بیٹھوں فا اللہ اللہ اللہ نے اس شخص کو اپنے ساتھ ملا لیا اس ہیر سر شو کی بنا پر اور جو شخص شرما گیا پیچھے ہی بیٹھا لیکن بیٹھا ضرور حدیث اللہ, اللہ, اللہ کے شرمانے کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو مبتلاء عذاب نہیں کرے گا اور تیسرا شخص جو اپنے گھر چلا گیا منہ پھیر لیا حدیث سے اللہ کے پیارے بےحمبر کے درس سے اللہ کے پیارے پیغمبر کے واضح سے اللہ نے اراد کر لیا اللہ نے کوشش کرے پورے وقار کے ساتھ تمکنت کے ساتھ اور پورے ادب کے ساتھ خاموشی یکسوئی کے ساتھ اور پھر اس کو اچھی طرح یاد کر لے سمیٹ لے عمل کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لے آگے پہنچانے کا عزم ہو سن کر اپنے گھر گیا بچوں کے سامنے بٹھا لیا کیا چہرہ نور سے بھرتا جائے گا سفیان فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب الحدیث ہوگا اس کا چہرہ ہمیشہ منفر ہوگا اس میں ندرت ہوگی اور ضرور ہوگی اس حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عد الحدیث جو اللہ کے پیارے بیگمبر کی حدیث سے تعلق جوڑتا ہے اس کا چہرہ انتہائی منفر ہوگا تو آئیے اس پر عمل کیجیے عمل کی کوشش کیجیے ہم یہ عرض کر رہے ہیں اور یہ دعوت دے رہے ہیں کہ خالی اللہ کے بیگمبر کی ذات کے ساتھ تعلق اور وہ تعلق کی بعض اوقات منف شکل اختیار کر لیتا ہے تعلق بھی ایسا ہوتا ہے اور محبت کا اظہار بھی ایسا ہوتا ہے تو شرک و بدع سے لبریز ہوتا ہے تو شرک و بدع سے لبریز ہوتا ہے وہی جو مستفی ارشتہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر جو کل تک اللہ تھا ارشت مستفی تھا وہ آخر میں مدینہ میں اتر آیا اللہ کے پیارے پیغمبر کی شکل اختیار کر کے یہ کیسا تعلق ہے یہ کیسی محبت ہے اللہ کے اللہ تعالی کی شان اور اس کے مقام کا انکار کر کے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کو بھی ان کی شان سے ایسا بڑھایا کہ یہ بڑھانا کفر کو موجود میں اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے لات اتھرو نہیں مجھے میرے مقام سے آگے نہ بڑھاؤ یہ آگے بڑھانا بھی ایک طرح کا مذاق ہے آپ ایک چوکی دار ہو جاہل ہو اسے آپ بلائیں کہ آؤ ڈاکٹر صاحب آؤ پی ایچ ڈی صاحب یہ اس کی تقریب ہے اس کے ساتھ مذاق ہے اس کے ساتھ استحضاء ہے یہ جس کا جو مقام نہ ہو وہ مقام اس کو دینے کی کوشش کرنا حقیقت نہیں بلکہ استحضا ہے تو آئیے اللہ کے پیارے بغمبر کی ساتھ کی توقیر و تکریم کے ساتھ اللہ کے پیارے بیگمبر کے فرامین سے بھی تعلق جوڑیں ایک حدیث بطور مثال رض کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں اس حدیث پر عمل کس نے کیا اور کس نے نہیں کیا اور حدیث کب صادر ہوئی اللہ کے پیارے بیگمبر کی زبان سے کب جاری ہوئی جب آپ کا آخری مرض تھا جب چند سعید اور چند لمحات باقی تھے آپ کی وفات میں وہ دن جس کو جرام مالک نے فرمایا کہ مدینے کا تاریخ ترین دن تھا وہ دن جب آپ کی بیٹی فاطمہ فرماتی ہیں کہ سب مساحب اللہ سبتیہ کہ آج مجھ پر ایسے غم نازل ہو چکے ہیں اگر یہ پریشانیاں دنوں پر نازل ہوتی تو دن راتیں بن جاتی نور ختم ہو جاتا اور تاریخیوں کا راج ہوتا اللہ کے پیار بیگمبر کا انتقال کا دن اس دن آپ نے اپنی وفاط سے چند سعاد قبل چند قبل لمحات قبل یہ فرمایا تھا کہ قات اللہ و اتخذوا ہم مساجد اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پر اپنے بن گئے ارے یہ اللہ کے پیغمبر کا وہ فرمان ہے جو آپ بھی وفاش ہے چند گھڑیاں قبر جاری ہوا اور شادر ہوا ہم اپنے باپ کی چروائی پر بڑی توجہ سے کان تھر کے بیٹھتے ہیں کہ اب جان آخری وقت میں کیا باتیں کرتے ہیں کیا وسیعت کرتے ہیں تاکہ اس کو نافذ کیا جائے یہ وسیعت کسی کے باپ دادا کی نہیں امام الحمبیا سید ابلادی آدم قائد الحمبیا جن کی حساط اور غلامی دونوں جوہانوں کی کامیابی کی اساس ہے ان کی یہ وسیعت ہے حدیث کے الفاظ ہیں یحذروا ما رو کہ اللہ کے پیارے بےغمبر یہ بات فرما کر کہ اللہ یہودیوں اور رسائیوں پر برسائے در حقیقت اپنی امت کو ڈرا رہے ہیں کہ کہیں تم بھی اس خرابی کا شکار نہ ہو جانا کہ واقعی امت ڈر گئی امت نے یہ فرمان قبول کیا آج کون ہے وہ جماعت یا گروہ تو اس فرمان کو قبول کیے بیٹھا ہے اور اپنی سینے سے لگائے بیٹھا ہے اور کون وہ لوگ ہیں کون سا وہ گروہ ہے جو اس فرمان کی دھجیاں بکھیر رہے جو قبروں کے نظام کے تعلق سے یہ عزم کر چکا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی ایک نہیں سننی ایک نہیں ماننی حبیبے کی بھیا نے فرمایا قبریں اونچی نہ بناؤ ہم نے بنائی حبیب کی بھیا نے فرمایا قبریں پختہ نہ کرو ہم نے کی حبیبے کی بھیا نے فرمایا قبروں پر کچھ نہ لکھو جاؤ جا کر اپنے قبرستان دیکھو قبروں پر کیا کچھ لکھا ہوا ہے اور کیا کچھ تحریر ہے حبیب کی بریا نے فرمایا قبر میں چراغاں نہ کرو قبرستان میں آج چراغاں بھی موجود ہے بلکہ مختلف مواقع پر یہ چراغاں حد سے بڑھ جاتا ہے انتہائی قبرستانوں کو منور کیا جاتا ہے حبیب کی بریا کی تعلیم یہ ہے کہ قبروں کی زہارت کو جاؤ تو جو دعا کرو قبر والے کے لیے کرو اس مقبول اور مدفون کے لیے کرو ہم جاتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں اور جو دعا کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں دیئے چلاتے ہیں چادریں چڑھاتے ہیں مرادیں مانتے ہیں نظریں مانتے ہیں ایک ایک فرمان کی چن چن کر ہم نے مخالفت کی اللہ اکبر یہ تو اللہ کے پیغمبر کی آخری وسیعت کے طور پر ہے اور پھر این انتخال کے ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا الصلاة الصلاة الصلاة, الصلاة و ملکت ایمانکم نماز لوگوں نماز میری امت کے لوگوں نماز اور کل جو لوگوں نے جھلک دیکھی مختلف جلوس اور اجتماعات کی اکثر ایسے لوگ نمایاں نظر آئے جن کی شکل سے ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ بے نماز تو میرے بھائی اللہ کے پیغمبر کی آخری باتیں آخری وصیتیں آخری پیغام ہم قبول کرنے کو تیار نہیں اور آپ کی ذات سے عقیدت کتابیں ہیں ہرگز نہیں یہ شریعت کے مقاصد کے خلاف ہیں اللہ عل کے رسول کی منشا کے خلاف ہیں بلکہ ہماری دعوت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی ذات کو بھی مانو اور اللہ کے پیغمبر کی ہر ہر بات کو بھی مانو دونوں جہانوں کی کامیابی کی یہ اساس ہے ب توفیق بے دلّہ تعلیٰ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے اخورا بسر اللہ دعوانا الحمدللہ